زندیکم و الا اللہ گولری کلہ واشمد محمد رسول اماد بل میترجی بسمل الحمد للہ ہر اللہ رحم رحیم لپی مہدیل <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> آج کل جماعت میں یوم مسلم مغود کے حوالے سے جلسے ہو رہے ہیں یعنی اس پیشگوئی کے حوالے سے جس میں اللہ تعالی نے حضرت مسیم وسلۃسلام کو ایک مغود بیٹے کی خبر دی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس بیٹے کو وہ خاص خصوصیات کا حامل بنائے گا وہ دین کا خادم ہوگا لمبی عمر پائے گا اور حضرت مسیم عدیہ السلام کے مشن کو آگے چلائے گا یہ پیشگوئی گوئی بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کی ہے یہ پیشگوئی گوئی حضرت مسیم اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعداد اور آپ کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے چنانچہ جو عرصہ اس بچے کی پیدائش کا دیا گیا تھا اس کے مطابق بارہ جنوری اٹھارہ سو نواسی ایٹین ایٹی نائن کو وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مرزا بشیر الدین محمود احمد رکھا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے مسی اول کے سال کے بعد خلافت کی ردا پہنائی اس وقت میں حضرت مسلم, مسلم اور زندگی کے کچھ واقعات اور آپ کو اس پیشگوئی کم استاق ہونے کے بارے میں کچھ بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے میں حضرت مسیم وسلۃسلام کے الفاظ میں اس پیش گوئی کی اہمیت اور سچائی کے بارے میں جو آپ نے شاد فرمایا ہے پیش کرتا ہوں <خصف> <خصف> <خصف> <HYUN> یہ پیش گوئی ایک بیٹے کی پیدائش کی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عظیمشان کی ولادت کی پیش گوئی تھی جس کے آنے سے ایک روحانی انقلاب کی داغ بیل ڈالی جانے والی تھی اس زمن میں حضرت مسیم علیہ السلط نے اپنے متنزین کو جو جواب دیا ہے جیسا کہ میں نے کہا وہ پیش کرتا ہوں تو وہ آپ کے الفاظ میں ہی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے آپ فرماتے ہیں اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے حضرت مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے یہ صرف پیش کوئی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جلّا شانہ انہیں ہمارے نبی کریم روف و رحیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے اور در حقیقت یہ نشان ایک مردے کے زندہ کرنے سے سدھا درجہ اعلیٰ اور اور اکمل اور افضل اور اتم ہے کیونکہ مردے کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے اور ایسا مردہ زندہ کرنا حضرت مسیح اور بعض دیگر انبیاء علیہ السلام کی نسبت بائبل میں لکھا گیا ہے جس کے ثبوت میں کو بہت, بہت سی کلام ہے اور پھر باوث ان سب عقلی اور نقلی جرہ و وقع کے یہ بھی منقول ہے کہ ایسا مردہ صرف چند منٹ کے لیے زندہ رہتا تھا اور پھر دوبارہ اپنے عزیزوں کو دوہرے ماتم میں ڈال کر اس جہاز سے رخصوص ہو جاتا جس کے دنیا میں آنے سے نہ دنیا کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا نہ خود اس کو آرام ملتا تھا اور نہ اس کے عزیزوں کو کوئی سچی خوشی حاصل ہوتی تھی سو so, اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا سے بھی کوئی روح دنیا میں آئی تو در حقیقت اس کا آنا نہ آنا برابر تھا اور برفرض محال اگر ایسی روح کئی سال جسم میں باقی بھی رہتی تب بھی ایک ناقص روح کسی رزیل یا دنیا پرست کی جو الناس ہے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتی تھی مگر اس جگہ آپ فرماتے ہیں پیشگوئی کے, م... م... م... م... کے بارے میں کہ اگر پہلے نبی آخری انہیں واپس آتی نہیں کسی مردے کو زندہ کیا تو ایک عارضی تھی اور ایک عام آدمی ہوتے تھے وہ لوگ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ وہ فضل تعالیٰ و احسان ہی و با برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ون کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی سو اگرچہ بظاہر یہ نشان رہ آئے موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کو زندہ کرنے سے سدھا درجہ بہتر ہے مردے کی بھی روحی دعا سے واپس آتی ہے اور اس جگہ دعا سے ایک روح منگائی گئی ہے آپ نے فرمایا اس بچہ کے لیے جو دعا کی گئی تھی کہ دعا سے ایک روح منگائی گئی ہے مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کے ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا یہ بیان بیانس نے اپنے فرمایا بس جیسا کہ حضرت وسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی معمولی روح نہیں مانگی گئی تھی بلکہ ایک نشان مانگا گیا تھا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات کے حامل بیٹے کی پیدائشی خبر دی ایک ایسے فرزند جلیل کی خبر دی گئی جو عمر پانے والا ہوگا نہایت ذکی اور فہیم ہوگا صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا قومیں اس سے برکت پائیں گی وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا کلام اللہ یعنی قرآنِ کریم کا نہایت گہرا فہم اس کو عطا ہوگا اور اس خدادات فہم سے کام لے کر وہ قرآن کی ایسی عظیم شان خدمت کی توفیق پائے گا کہ کلام اللہ کا مرتبہ دنیا پر ظاہر ہو وہ اسیروں کی رستگاری کا مجھے ہوگا وہ عالمِ قواب ہوگا یعنی اس کے دورِ حیات میں ایسی عالمگیر گیرت آئیں گی جو سب دنیا کو بھون کر رکھ دیں گی وہ زمین کے کناروں تک شورت پائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم علاحوں کے زمانے میں ایسی عالمگیر تباہیاں جنگوں کی صورت میں بھی آئیں دو جنگیں عالمی جنگیں ہیں اور آفات کی صورت میں بھی آئیں پھر شورت پانے کا جہاں تعلق ہے آپ اپنی زندگی میں نئے مشن اور تبلیغی کام کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کا پیغام پہنچا کر زمین کے کاروں تک شروع نہیں پائی بلکہ اس پیشگوئی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اب میں اس وقت حض مسلم عوت کی سوانے سیرت کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کچھ باتیں پیش کروں گا آپ کا جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد آپ کو باقاعدہ سکول میں داخل ہو کر مروجہ جو رائج تعلیم تھی دنیاوی تعلیم پانے کا موقع ملا اور اس کی بھی یہ حالت تھی گھر پر بھی اساتذہ سے اردو اور انگریزی کی امدادی تعلیم حاصل کی اس بارے میں حضرت پیر منظور احمد صاحب رضی طلعہ عنہو کچھ عرصہ کو اردو پڑھاتے رہے چاچے اس جو استاد مقرر ہوئے گھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینے کے لیے ان پیر منظور محمد صاحب تھے جنہوں نے آپ کو کچھ عرصہ اردو پڑھائی بعد رہا کچھ عرصہ مولوی شیر علی صاحب رجور نے آپ کو انگریزی پڑھائی لیکن یہ سب تعلیم کس ماحول اور کس اہتمام کے ساتھ ہوئی حضرت خودی مصیر نے جب زبانیں لکھی حصلی عمر کی تو آپ لکھتے ہیں یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے جو خود حضرت زادہ مرزا محمود احمد صاحبی کے الفاظ میں سننے سے تعلق رکھتی ہے تعلیم کا جیسے میں نے کہا کیا حال تھا وہ حضرت مسلموں کی زبانی سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حض خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آپ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں اس لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے میاں میں پڑھتا جاتا ہوں تم سنتے جاؤ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میری آنکھوں میں سخت ککرے پڑ گئے تھے آنکھوں کی بیماری تھی اور متواتر تین چار سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی بنائی ضائع ہو جائے گی اس پر حضر مسیم علیہ السلطلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں اور ساتھ ہی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے مجھے اس وقت یاد نہیں آپ فرماتے ہیں, مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے بہرحال تین یا سات روزے آپ نے رکھے جب آخری روزے کی آپ رفتاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم میں نے آنکھیں کھولیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے لیکن اس بیماری کی شدت اور اس کے متواتر حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ماری گئی چنانچہ میری بائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے میں راستہ تو دیکھ سکتا ہوں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتا دو چار فٹ پر اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو میرا پہچانا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں لیکن اگر کوئی بے پہچانا بیٹھا ہو تو مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ سکتی صرف دائیں آنکھ کام کرتی ہے مگر اس میں بھی ککڑے پڑ گئے اور وہ ایسے شدید ہو گئے کہ کئی کئی راتیں میں جاگ کر کاٹا کرتا تھا حضرت مسیمہ عبداللہ الصلاۃ والسلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا کہ پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے حضرت مسیم علیہ صلاۃ والسلام بار بار مجھے صرف یہی یہ فرماتے کہ تم قرآن کریم کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب سے پڑھ لو یعنی حضرت مولانا نورالدین خلیف مسی اول ان سے پڑھ لو اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو کہ کیوں کیونکہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے آپ فرماتے ہیں کہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب ہمارے حساب کے استاد تھے اسکول میں اور لڑکوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ پر سوالات حل کیا کرتے تھے لیکن مجھے اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے کیونکہ جتنی دور بورڈ تھا اتنی دور تک میری بینائی کام نہیں دے سکتی تھی پھر زیادہ دیر تک بھی بورڈ کی طرف یوں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ نظر تھک جاتی تھی اس وجہ سے میں کلاس میں بیٹھنا فضول سمجھا کرتا تھا کبھی جی چاہتا تو چلا جاتا اور کبھی نہ جاتا ماسٹر فقیر اللہ صاحب نے ایک دفعہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کے پاس میرے متعلق شکایت کی کہ حضور یہ کچھ نہیں پڑھتا کبھی مدرسے میں آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا مجھے یاد ہے آپ لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ماسٹر صاحب نے حضرت مسیم علیہ السلام کے پاس یہ شکایت کی تو میں ڈر کے مارے چھپ گیا کہ معلوم نہیں حضرت مسیم علیہ السلام کس قدر ناراض ہوں لیکن حضرت مسیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بڑی ماسٹر صاحب کو کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ بچے کا خیال رکھتے ہیں اور مجھے آپ کی بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کبھی کبھی مدرسہ چلا جاتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کبھی کبھی چلا جاتا ہے ورنہ میرے نزدیک تو اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کر سکے پھر رض مسلم علیہ صاحب نے ہانس فرمایا کہ اس سے ہم نے آٹے دال کی دکان تھوڑی کھلوانی ہے کہ اسے حساب سے جائے حساب اسے آئے یا نہ آئے کوئی بات نہیں صرف آیا کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ نے کون سا حساب سیکھا تھا اگر یہ مدرسے میں چلا جائے تو اچھی بات ہے ورنہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے یہ سن کر ماسٹر صاحب واپس آ گئے میں نے اس نرمی سے اور بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور پھر مدرسے میں جانا ہی چھوڑ دیا کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ چلا جاتا تھا اور بات تھی اس اسرانگ میں میری تعلیم ہوئی اور میں در حقیقت مجبور بھی تھا کیونکہ بچپن میں علاوہ آنکھوں کی تکلیف کے مجھے جگر کی خرابی کا بھی برض تھا چھ چھ مہینے مونگ کی دال کا پانی یا ساگ کا پانی مجھے دیا جاتا تھا جگر کے علاج کے لیے پھر اس کے ساتھ تلی بھی بڑھ گئی تھی ریڈ آیو ڈائڈ آف مرکری کی تلی کے مقام پر مالش کی جاتی تھی اسی طرح گلے پر بھی اس کی مالش کی جاتی کیونکہ مجھے کی بھی شکایت تھی کونسل کی شکایت کی آنکھوں میں ککرے جگر کی خرابی عظمت حال کی شکایت یا دلی کی بیماری کی شکایت اور پھر اس کے ساتھ بخار کا شروع ہو جانا جو چھ چھ مہینے تک نہ اترتا اور میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ کر دینا کہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کا کیا حال ہوگا ایک دفعہ فرماتے ہیں تو ہمارے نانا جان تزیر ناصن نو... نواب صاحب علی اللہ عنہو نے میرے اردو کا امتحان لیا آپ لکھتے ہیں مسلم اور لکھتے ہیں کہ میں اب بھی بہت بد خط ہوں یعنی خط میرا اچھا نہیں ہے تحریر لکھائی میری مگر اس زمانے میں تو میرا اتنا بد خط تھا کہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پتہ لگائیں میں نے کیا لکھا ہے مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا میرے بچوں میں سے اکثر کے خط آپ لکھتے ہیں کہ میرے بچوں میں سے اکثر خط مجھ سے اچھے ہیں میرے خط کا نمونہ صرف میری ایک اپنی لڑکی کے مثال دیتے ہیں امت کی تحریر میں پایا جاتا ہے اس کا لکھا ہوا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لکھے پر ایک روپیہ انعام کر دیا تھا کہ اگر کوئی خود امت الرشید ہی پڑھ, پڑھ کر بتا دے گا اس نے کیا لکھا ہے تو ایک روپیہ انعام دیا جائے گا تو یہی حالت فرماتے ہیں کہ یہی حالت اصول میری تھی کہ مجھ سے بعض دفعہ اپنا لکھا ہوا بھی پڑھا نہیں جاتا تھا کہتے ہیں جب میر صاحب نے پرچہ دیکھا تو جوش میں آ گئے اور کہنے لگے یہ تو ایسا ہے جیسے لنڈے لکھے ہوتے ہیں <coughs> ان کی طبیعت بڑی تیز تھی غصے میں فوراً حضرت مسم علیہ السلام کے پاس پہنچے میں ابھی اتفاق اصل گھر میں ہی تھا ہم تو پہلے ہی ان کی طبیعت سے ڈرا کرتے تھے بڑے غصے والی طبیعت تھی میر صاحب کی جب حضرت وسیم علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو اور بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب نامعلوم کیا ہوگا فرماتے ہیں کہ خیر میر صاحب آ گئے اور حضرت صاحب سے کہنے لگے کہ محمود کی تعلیم کی طرف آپ کو ذرا بھی توجہ نہیں میں نے اس کا اردو کا امتحان لیا تھا آپ ذرا پچا تو دیکھیں اس کا اتنا برا خط ہے کہ کوئی بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا پھر اسی جوش کی حالت میں وہ حضرت مسیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور لڑکے کی عمر برباد ہو رہی ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے جب میر صاحب کو اس طرح جوش کی حالت میں دیکھا تو فرمایا بلاؤ حضرت مولوی صاحب کو جب آپ فرماتے ہیں جب حضرت مسیم احب کو کوئی مشکل پیش آتی تو ہمیشہ حضرت خلیفہ اول ریضن کو بلا لیا کرتے تھے حضرت خلیفہ اول کو مجھ سے بڑی محبت تھی آپ تو شریف لائے اور حسب امبول صاحب نیچے ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے حضرت مسیم علیہ السلام فرم نے فرمایا کہ مولوی صاحب میں نے آپ کو اس غرض کے لیے بلایا ہے کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ محمود کا لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لیا جائے حضرت مسیم عمر نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتحان لے لیا جائے یہ کہتے ہوئے حضرت مسمۃ علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور دو تین سطریں سطر میں ایک عبارت لکھ کر مجھے دی اور فرمایا اس کو نقل کرو مسلم فرماتے ہیں بس یہ امتحان تھا جو حض علیہ السلام نے لیا میں نے بڑی احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر اس کو نقل کر دیا اول تو عبارت کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی دوسرے میں نے صرف نقل کرنا تھا اور نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اصل چیز سامنے ہوتی ہے پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے جب حضرت نسیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا مگر اس کا خط تو میرے خط کے ساتھ ملتا جلتا ہے حضریفہ اول پہلے ہی میری تائید میں ادھار کھائے بیٹھے تھے فرمانے لگے حضور میر صاحب کو یوں ہی جوش آ گیا ہے ورنہ اس کا خط تو بڑا اچھا ہے حضریفہ اول ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم خود پڑھ سکو میرے پاس آ جایا کرو میں پڑھتا جاؤں گا اور تم سنتے رہا کرو چاہے انہوں نے زور دے کر پہلے قرآن پڑھایا پھر بخاری پڑھا دی یہ نہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے کچھ بات ضروری ہوتی سمجھتے تو بتا دیتے ورنہ جلدی جلدی پڑھاتے جاتے آپ نے تین مہینے میں مجھے سارا قرآن پڑھا دیا تھا اس کے بعد پھر کچھ ناگے ہونے لگ گئے حضرت مسیمہ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے پھر مجھے کہا کہ میاں مجھ سے بخاری تو پوری پڑھ لو دراصل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب سے قرآن اور بخاری پڑھ لو چنانچہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی میں نے آپ سے قرآن اور بخاری پڑھنی شروع کر دی گو ناوے ہوتے رہے اسی طرح طب بھی حضرت وسیم علیہ صلاح و اسلام کی ہدایت کے متحد میں نے آپ سے شروع کر دی طب کا سبق میں نے اور میر ساق صاحب نے ایک ہی دن شروع کیا تھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ میر صاحب کا ایک لطیفہ ہے جو ہمارے گھر میں خوب مشہور ہوا کہ دوسرے دن جو پہلے دن کا سبق لے لیا دونوں نے تو دوسرے دن میر محمد اشاک صاحب اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ اماں جان مجھے صبح جلدی جگا دیں کیونکہ مولوی صاحب دیر سے مطب میں آتے ہیں میں پہلے مطب میں چلا جاؤں گا تاکہ مریدوں کو مشکل حکت دوں حالانکہ ابھی ایک ہی دن ان کو تب شروع کیا ہوا تھا غرض میں نے آپ سے طب بھی پڑھی اور قرآن کریم کی تفسیر بھی قرآن کریم کی تفسیر آپ نے دو مہینے میں ختم کرا دی آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور کبھی نصف اور کبھی پورا پارا ترجمہ سے پڑھا کر سنا دیتے کسی کسی آیت کی تفسیر بھی کر دیتے اسی طرح بخاری آپ نے دو تین مہینے میں مجھے ختم کرا دی ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں آپ نے سارے قرآن کا درس دیا اس میں بھی میں شریک ہو گیا چند عربی کے رسالے بھی مجھے آپ سے پڑھنے کا اتفاق ہوا ورز یہ میری علمیت تھی مگر انہی دنوں میں جب یہ قرض کورس ختم کر رہا تھا مجھے اللہ تعالی نے ایک رویہ دکھایا جو آپ کے علم کی میں ترقی کے بارے میں تھا بس آپ کی تقارییر ہم دیکھتے ہیں یہ ہے علمی حالت آپ کی جتنا علم حاصل کیا لیکن تقارییر آپ کی آپ کے خطاط آپ کی تصانیف آپ کی تفسیر قرآن اس بات کی گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا یقین یہ بہت بڑا ثبوت ہے اور پیش گوئی کی سچائی ہے حضرت مسیحم علیہ السلام کی زندگی میں جو انیس سو چھ کا جلسہ سانہ ہوا اس میں آپ نے پہلی پبلک تقریر کی اس تقریر کے علم و معرفت کا سامعین کچھ اثر ہوا اور جو ان کی کیفیت تھی اس کا کچھ اندازہ حضر مسیم علیہ السلط کے جلیل القدر صحابی اور قادرالکلام شاعر حضرت قاضی محمد زہر الدین اکمل صاحب عزی العانہ کے ان الفاظ ہو سکتا ہے آپ فرماتے ہیں برج نوت کا روشن ستارہ اوجۂ رسالت کا درخشندہ گوہر محمود صلی اللہ اللہ الود شرک پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا شرک پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا میں ان کی تقریر خاص توجہ سے سنتا رہا کیا بتاؤں فساحت کا ایک سیلاب تھا جو پورے زور سے بہہ رہا تھا واقعی اتنی چھوٹی سی عمر میں خیالات کی پختگی ایجاز سے کم نہیں میرے خیال میں یہ بھی حضور علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان ہے اور اسی سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ مسیحیت ماں کی تربیت کا جوہر کس درجہ کمال پر پہنچا ہوا ہے آپ نے روحانی کمالات پر عجیب طرح سے بحث کی اس زمانے میں دینی سرگرمیاں اور جوش اور ذہنی اور روحانی نشوونما یہ بتا رہی تھی کہ پیشگوئی کے الفاظ کہ وہ جلد جلد بڑھے گا کہ آپ ہی مسداک بننے والے ہیں چنانچہ حضرت علیہ السلام نے بھی اسی دینی جوش کو محسوس فرمایا چنانچہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میاں محمود میں اس قدر دینی جوش پایا جاتا ہے کہ میں بعض اوقات ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں یہ حضرت مسیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں یقیناً یہ دعا اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی اور کرتے ہوں گے یہی اللہ تعالیٰ اسے وہی بیٹا بنا دے جس کی خبر دی گئی تھی اور اس پر اپنے فضلوں کی بارش کو تیز تر کر دے اور تمام خوشخبریاں اس کے حق میں پوری ہوں بس مرزا طاعر احمد صاحب نے جو سیرت لکھی ہے اس میں ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ خلافت مسیح راب اپنی خلافت ثانیہ ثانی کی وفات کے بعد لکھتے ہیں کہ خلافت اللہ کی ابتدا میں حضرت صاحب صاحب کی عمر انیس سال کی تھی اور حضرت خلیفت المسیح اول ادرا کے وسال کے وقت آپ اپنی عمر کے چھبیسویں سال میں داخل ہو چکے تھے اس نوعمری میں آپ کی تقریر و تحریر کا جو رنگ تھا اس کے چند نمونے کہتے ہیں پیش پیش کرتا ہوں آپ کے خیالات اور افکار میں ایک بزرگ مفکر کسی پیش پختگی آ چکی تھی آپ کے الفاظ اثر اور جذب اور خلوص اور گداز میں گندے ہوئے تھے کلام تصنوں سے ناشنا تھا اور تحریر تکلف سے پاک تھی تقریر میں ایک طوی روانی تھی اور تحریر تحریر سلاست کا ایک بہتا ہوا دریا تھی دونوں ہی قرآن علوم اور عرفان کے پانی سے لبریز اور دل و دماغ کو بے وقت سیراب کرتے تھے حضرت وسیم علیہ السلام کی وفات کے بعد انیس سال کی عمر میں آپ نے جو پہلی تقریر کی اس کے متعلق ایک صاحب علم مفضل بزرگ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور واقعہ جس کا میں اس مضمون میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضور رضی اللہ عنہ کی پہلی تقریر ہے یعنی مولی صاحب کے زمانے میں تو زندہ تھے حسلی ثانی کی پہلی تقریر ہے جو حضور نے حضرت مسیم علیہ السلام کی وفات کے بعد پہلے سالانہ جلسہ کے موقع پر کی یہ جلسہ مدرسہ احمدیہ کے سین میں منعقد ہوا حضلیبۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں طرف سٹیج پر ہونا کو افسوس تھے سٹیج کا رخ جانب شمال تھا اس تقریر کے متعلق دو باتیں قابل ذکر ہیں آآ آآ لکھتے ہیں مولو شیر علی صاحب اول یہ بات عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت آپ کی آواز اور آپ کی ادا اور آپ کا لہجہ اور طرز تقریر حضرت وسیم علیہ السلام کی آواز اور طرز تقریر سے ایسے شدید طور پر مشابے تھے کہ اس وقت سننے والوں کے دل میں حضرت مسیمہ علیہ السلام کی جو ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا ہم سے جدا ہوئے تھے یاد تادہ ہو گئی اور سامعین میں سے بہت ایسے ایسے تھے جن کی آنکھوں سے حضرت مسیمہ علیہ السلام کی اس آواز کی وجہ سے جو ان کے پسرے معوت کے ہونٹوں سے اس وقت اس طرح پہنچ رہی تھی جس طرح گراموفون سے ایک نظروں سے غائب انسان کی آواز پہنچتی ہے آنسو جاری ہو گئے اور ان آنسوؤں آنسو بہانے والوں میں ایک حادثار بھی تھا اگر یہ کہنا درست ہے کہ انسان کی روح دوسرے پر اترتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت مسیمہ علیہ اس وقت حضرت مسیمہ علیہ السلام کی روح آپ پر اتر رہی تھی اور اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ ہے میرا پیارا بیٹا جو بطور رحمت کے نشان کے دیا گیا اور جس کی نسبت یہ کہا گیا تھا کہ وہ حسن و احسان میں تیرا نذیر ہوگا دوسری بات جو اس تقریر کے متعلق قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب تقریر ختم ہو چکی تو خلیفت المسی اول رضی تعلیٰ عنہوں نے ان کی ساری عمر قرآن شریف پر تدبر کرنے میں صرف ہوئی تھی اور قرآن کریم جن کی روح کی غذا تھی فرمایا میاں نے بہت سی آیات کی ایسی تفسیر کی ہے جو میرے لئے بھی نئی تھی مورش صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی پہلی تقریر تھی جو آپ نے جماعت کے سامنے کی اور اس پہلی تقریر میں قرآن شریف کے وہ معارف یعنی حضرت مسلم علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ معارف بیان فرمائے ہیں جس کی نسبت حصلی حد المسی اول ریض عنہ جیسے عالم قرآن نے یہ اعتراف فرمایا کہ ان کے لیے بھی جدید معارف ہیں بس یہ معارف اس نوجوان کو کس نے سکھائے یہ حکمت اور یہ علم آپ کو اس زمانے جوان جوانی میں کس نے دیا اسی نے جو شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے ولما بالا کا اشودھا ہُو آتع نا ہو حکم و علما و کضا علیہ المحسن و لما بالا حکم و علماء و کضا علیہ اور جب وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچا تو اسے ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے کہتے ہیں کہ آپ نے صرف عام طور پر دنائی اور حکمت کی باتیں بیان نہ فرمائیں بلکہ قرآن شریف کے چھوتے معارف بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی قرآن شریف کے اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے متعلق فرماتا ہے لا یا مصحو عل متحرون لا مصحو المتحر بس لڑکپن کی خلوت سے یعنی تجمہ عیز کے کوئی اسے چھو نہیں سکتا جب تک سوائے پاکیے ہوئے لوگوں کے کہتے ہیں کہ بس لڑکپن کی خلوت سے نکلتے ہی آپ کا لوگوں کے سامنے قرآن شریف کے جدید اور لطیف معرف بیان فرمانا اس بات کی ایک بعین شہادت ہے کہ آپ نے اپنا لڑکپن اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت میں گزارا اور آپ بچپن میں ہی متحرین کی جماعت میں داخل تھے آپ کی سیرت سے متعلق یہ غیر جماعت صحافی کے تأثرات ہیں لکھتا ہے کہ مارچ انیس سو تیرہ میں نہیں یہ لکھ... جس نے بیان کرنے سے پہلے انہوں نے لکھا ہے صحافی کے تعارف میں لکھا ہے کہ مارچ انیس سو تیرہ میں ایک غیر عملی صحافی محمد اسلم صاحب امرتسر سے قادیان آئے اور چند دن قیام کر کے واپس چلے گئے انہوں نے جماعت کا نہایت قریب سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنے تاثرات پر ایک تفصیلی بیان دیا اس نے حضرت صاحبزادہ صاحب کے لکھا کہ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے سے بھی مل کر ہمیں ازت مسرت ہوئی صاحب دادا صاحب نہایت خلیق اور سادگی پسند انسان ہیں علاوہ خوش خلقی کے کہیں بڑی حد تک معاملہ فہم اور متبر بھی ہیں علاوہ دیگر باتوں کے جو گفتگو صاحب دادا صاحب موصوف اور میرے درمیان ہندوستان کے مستقبل پر ہوئی اس کے متعلق صاحب دادا صاحب نے جو رائے اقوام عالم کے زمانہ ماضی کے واقعات کی بنا پر ظاہر فرمائی وہ نہایت ہی زبردست متبرانہ پہلو لگے ہوئے تھی یہ خلافت سے پہلے کی بات ہے انیس تیرہ کا ذکر ہے استفاول کے زمانے کی پھر لکھتے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب نے مجھ سے اذراہ نوازش بہت کچھ حلسانہ پہرایا میں یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں کم از کم ایک ہفتہ قادیان میں رہوں اگرچہ باورچہ چند اور چند باوجود چند چند میں ان کے ارشاد کی تعمیل سے قاصر رہا مگر صاحبزادہ صاحب کے اس بلند مہربانی اور شفقت کا ساتھ مشکور ہوں سازادہ صاحب کا زہد و تقوی اور ان کی وسط وسط خیالانہ سادگی ہمیشہ یاد رہے گی آپ کی عبادتوں کے معیار کی بچپن میں ہی کیا حالت تھی اس بارے میں حض مفتی محمود صادق صاحب جو آپ کے بچپن کے اساتذہ میں بھی شامل تھے اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں اور ہیں کہ چونکہ عاجز نے حضر علیہ السلام کی بیت اٹھارہ سو نوے کے آخر میں کر لی تھی اور اس وقت سے ہمیشہ آمد و رفت کا سلسلہ متواتر جاری رہا میں حضرت اول الازم مرزا پشیر الدین محمود احمد کو ان کے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح ہمیشہ ان کی عادت حیا اور شرافت اور صداقت اور دین کی طرف متوجہ ہونے کی تھی اور حضر مسیم علیہ السلام کے دینی کاموں میں بچپن سے ہی ان کو شوق تھا نمازوں میں اکثر حضرت مسیم و علیہ السلام کے ساتھ جامعہ مسجد میں جاتے اور خطبہ سنتے ایک دفعہ نماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی عمر دس سال کے قریب ہوگی آپ مسجد اقسام میں حضرت وسیم و علیہ السلام کے ساتھ نماز میں کھڑے تھے اور پھر سجدے میں بہت رو رہے تھے بچپن سے ہی آپ کو فطرتاً اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ خاص تعلق تعلق محبت تھا پھر ایک اور واقعہ ہے آپ کی گریہ آزاری کرنے کا اور سجدوں میں دیر تک پڑے رہنے کا جس سے بڑوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کرتا تھا اور جبکہ ایسی حالت میں جبکہ ظاہری طور پر یہ بھی پتہ ہو بڑوں کو, کو کوئی صدمہ بھی نہیں ہے ایسا یا فکر کی کوئی بات کی نہیں ہے تو اس وقت جب بڑے آپ کی گریہ آزاری دیکھتے تھے تو ان کو بڑا توجب ہوتا تھا اور سوال اٹھتا تھا کہ اس بچے پہ کیا بیتی ہے جو راتوں کو چھپ چھپ کر اٹھتا ہے اور بلک بلک کر اپنے رب کے حضور روتا ہے اور اپنے معصوم آنسو سے سجداگاہ کو تر کر دیتا ہے <تصح> حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے جب سوانیں لکھی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں کہ یہی تعجب شیخ غلام احمد صاحب وائز رضی اللہ عنہ کے دل میں ہی پیدا ہوا جو ایک نو مسلم تھے اور حضمسم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اخلاص اور ایمان میں ایسی ترقی کی کہ نہایت عابد و زاہد اور صاحب کشو و بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے شیخ صاحب شیخ غلام علی صاحب غلام احمد کہ ایک دفعہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کی رات مسجد مبارک میں گزاروں گا اور تنائی میں اپنے مولا سے جو چاہوں گا مانگوں گا کہتے ہیں مگر جب میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص سجدے میں پڑا ہوا ہے اور الحاظ سے دعا کر رہا ہے اس کے اس الحا کی وجہ سے میں نماز بھی نہ پڑھ سکا اور اس شخص کی دعا کا اثر مجھ پر طاری ہو گیا اور میں بھی یہ دعا میں میں ہو گیا اور میں نے دعا کی کہ یا الٰہی یہ شخص تیرے حضور سے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دے اور میں کھڑا کھڑا تھک گیا کہ یہ شخص سر اٹھائے تو معلوم کروں کہ کون ہے ہم ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے پہلے وہ کتنی دیر سے آئے ہوئے تھے مگر جب آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں محمود مصائب ہیں میں نے السلام علیکم کہا اور مصافہ کیا اور پوچھا میاں آج اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ لے لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہی مانگا ہے کہ اللہ مجھے میری آنکھوں سے اسلام کو زندہ کر کے دکھا اور یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے اسلام کی فتح کا دن دیکھنے کی یہ بے قرار تمنا جو اس نومری میں آپ کے دل میں تھی اور آپ کی نومری میں ہی وہ پھر پھل بھی لانے لگے جب آپ کو جوانی میں ہی اللہ تعالی نے خلافت کی رضا پہنائی صاحبزادہ محمود احمد صاحب نے تشید رجحان میں اپنی ایک دعا کا ذکر کیا ہے جو انیس سو نو میں آپ نے لکھا ایک مضمون رقم فرمایا اس مضمون میں رمضان کی برکات کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے لکھا کہ میں رسالہ تشریح رجحان کے لیے اپنی میز سے میز میں سے ایک مضمون تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ایک کاغذ ملا جو میری ایک دعا تھی جو میں نے پچھلے رمضان میں کی تھی مجھے اس دعا کے پڑھنے سے زور سے تحریک ہوئی کہ اپنے احباب کو بھی اس طرح متوجہ کروں نامعلوم کس کی دعا سنی جائے اور خدا کا فضل کس وقت ہماری جماعت پر ایک خاص رنگ میں نازل ہو میں اپنا درد دل ظاہر کرنے کے لیے اس دعا کو یہاں نقل کر دیتا ہوں کہ شاید کسی سعید الفطرت کے دل میں جوش پیدا ہو اور وہ اپنے رب کے حضور میں اپنے لیے اور جماعت احمدیہ کے لیے دعاؤں میں لگ جائے جو کہ میری اصل غرض ہے وہ دعا یہ ہے اے میرے مالک میرے قادر خدا میرے پیارے مولا میرے رہنما اے خالق ارض و سما اے متصرف آب و ہوا متصرف آب و ہوا اے وہ خدا جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک لاکھوں ہاتھیوں اور کروڑوں رہنماؤں کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا اے وہ علی و کبیر جس نے حضرت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان رسول مبوس کیا اے وہ رحمان جس نے مسیح راہنما آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا کیا اے نور کے پیدا کرنے والے اے ظلمات کے مٹانے والے تیرے حضور میں ہاں صرف تیرے ہی حضور میں تیرے حضور میں ہاں صرف تیرے ہی حضور میں مجھا ذلیل بندہ جھکتا اور عائضی کرتا ہے کہ میری صدا سن اور قبول کر کیونکہ تیرے ہی وعدوں نے مجھے جرد دلائی ہے کہ میں تیرے آگے کچھ عرض کرنے کی ضرورت کروں میں کچھ تھا تو مجھے بنایا میں عدم میں تھا تو مجھے وجود... تو مجھے وجود میں لایا میری پرورش کے لیے اربا عناصر بنائے اور میری خبر گیری کے لیے انسان کو پیدا کیا جب میں اپنی ضروریات کو بیان تک نہ کر سکتا تھا تو نے مجھ پر وہ انسان مقرر کیے جو میری فکر خود کرتے تھے پھر مجھے ترقی دی اور میرے رزق کو وسیع کیا اے میری جان ہاں اے میری جان تو نے آدم کو میرا باپ بننے کا حکم دیا اور حوا کو میری ماں مقرر کیا اور اپنے غلاموں میں سے ایک غلام کو جو تیرے حضور عزت سے دیکھا جاتا تھا اس لیے مقرر کیا کہ مجھ سے کہ وہ مجھ سے نہ سمجھ اور نادان اور کم فہم کے لیے تیرے دربار میں سفارش کرے اور تیرے رحم کو میرے لیے حاصل کرے میں گناہ تھا تو, تو نے ستاری سے کام لیا میں خطا کار تھا تو نے غفاری سے کام لیا ہر ایک تکلیف اور دکھ میں میرا ساتھ دیا جب کبھی مجھ پر مصیبت پڑی تو نے میری مدد کی اور جب کبھی میں گمراہ ہونے لگا تو لگا تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا باوجود میری شرارتوں کے تو نے چشم پوشی کی اور باوجود میرے دور جانے کے تو میرے قریب ہوا میں تیرے نام سے غافل تھا مگر تو نے مجھے یاد رکھا ان موقعوں پر جہاں والدین اور عزیز و اقار اور دوست و غمگسار مدد سے قاصر ہوتے ہیں تو نے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھایا اور میری مدد کی میں گمگین ہوا تو تو نے مجھے خوش کیا میں افسردہ دل ہوا تو تو نے مجھے شگفتہ کیا میں رویا تو تو نے مجھے ہنسایا کوئی ہوگا جو فراق میں تڑپتا ہو مجھے تو تو نے خود ہی چہرہ دکھایا تو نے مجھ سے وعدے کیے اور پورے کیے اور کبھی نہیں ہوا کہ تجھ سے اپنی اپنے اقراروں کے پورا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہو میں نے بھی تجھ سے وعدے کیے اور توڑے مگر تو نے اس کا کچھ خیال نہیں کیا میں نہیں دیکھتا کہ مجھ سے زیادہ گناہگار گار کوئی اور بھی ہو اور میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ مہربان تو کسی اور گناہگار پر بھی ہوا ہو تیرے جیسا شفیق و شفیق وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں تیرے جیسا شفیق وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا جب میں تیرے حضور میں آ کر گڑ گڑایا اور زاری کی تو نے میری آواز سنی اور قبول کی میں نہیں جانتا کہ تو نے کبھی میری اضطرار کی دعا رد کی ہو بس اے میرے خدا میں نہایت درد دل سے اور سچی تڑپ کے ساتھ تیرے حضور میں گرتا اور سجدہ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میری دعا کو سن اور میری پکار کو پہنچ اے میرے قدوس خدا میری قوم ہلاک ہو رہی ہے اسے ہلاکت سے بچا اگر وہ احمدی کے لاتے ہیں تو مجھے ان سے کیا تعلق جب تک ان کے دل اور سینے صاف نہ ہوں اور وہ تیری محبت میں فرشار نہ ہوں مجھے ان سے کیا فرص سو اے میرے رب اپنی صفات رحمانیت اور رحیمیت کو جوش میں لا اور ان کو پاک کر دے صحابہ کا سا جوش و خروش ان میں پیدا ہو اور وہ تیرے دین کے لیے بے قرار ہو جائیں ان کے اعمال ان کے اقوال سے زیادہ عمدہ اور صاف ہوں وہ تیرے پیارے چہرے پر قربان ہوں اور نبی کریم پر فدا ہوں تیرے مسیح کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں اور اس کی پاک اور سچی تعلیم ان کے دلوں میں گھر کر جائے اے میرے خدا میری قوم کو تمام ابتلاؤں اور دکھوں سے بچا اور قسم قسم کی مصیبتوں سے انہیں محفوظ رکھ ان بڑے بڑے بزرگ پیدا کر یہ قوم ہو جائے جو تون نے پسند کر لی ہو اور یہ گروہ ہو جائے ہو جس کو تو اپنے لیے مخصوص کر لے شیطان کے تسلط سے محفوظ رہیں اور ہمیشہ ملائکہ کا نزول ان پر ہوتا رہے اس قوم کو دین و دنیا میں مبارک کر مبارک کر آمین سم امین یارب العلم یہ دعا جو میں نے کہا انیس سو نو کی ہے خلافت کی خلافت کے وقت میں جب کہ آپ کی عمر صرف بیس سال تھی اس وقت بھی ایک درد تھا آپ کے دل میں دین کے لیے اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار رحمت ناد فرمائے آپ کے روپر جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے اور آپ کے غلام صادق اور مسیح معود اور مہدی معود کے مقصود پورا کرنے کے لیے رات دن ایک کر کے اور اپنے عہد کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئی اور ہمیں آپ کی اس درد بھری دعا کو سمجھ لیں اور کرنے اور احمدی ہونے کے مقصد کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے الحمدللہ الحمد للہ کلوز بلا من, شرور ومن من فلا میاد لہو ومن يدله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا مبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر مدلے والے سانتا ول کروس کو دوست لکھو اکبر احمدی زندہ باد زباد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ باد احمدیات زندہ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 احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ بار احمدی زندہ, زندہ, زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب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 دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ باد زندہ باد احمدیت زند زند